الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء أما أبعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ وقال تعالى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ان اغ و اخنا صدی صدرین اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا دنیا پہ بھیجا اختیارات دیے عقل و شہرت آ فرمایا اچھے اور برے کی تمیز ہات فرمائی پھر معاشرے کے اندر انسان کو مختلف ذمہ داریاں سونپ جو جس جگہ ہے اس کو اللہ نے اس جگہ رکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا امتحان ہے تمہاری ذمہ داریوں کا امتحان ہے تمہاری صلاحیتوں کا تمہارے ایمان کا تخلیق کا مقصد ہی امتحان اللہ جی خالق الموت والحیات وال حیات کو جس نے زندگی اور موت پیدا اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں ازمائے بلاؤ بلاؤ نہ کہتے ہیں ازماش میں ڈالنا کس اسی سے بنا لفظ بلا اسی سے ہماری اردو میں بنا بلونا دودھ بلوتے ہیں جب آپ کے اندر آپ وہ مدانی مارتے ہیں تو وہ دودھ کو پھینکتی ہے کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ یہ لیا بلو کم تاکہ تمہیں بلوئے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی غم کبھی خوشی کبھی بچہ پیدا ہوا کبھی بچہ مر گیا وہ دونوں جگہ تمہیں آزماتا ہے پیدا ہوا تو تم نے کیا کہا؟ کنجر نچاہے تھے اور مرا تو تم نے کیا کہا دونوں دیکھ تمہارا رویہ رہا تم کیا کر رہے ہو تو زندگی کی تخلیق کا مقصد اب ہے جو امیر ہے اس کا امتحان وہاں ہے جو غریب ہے اس کا امتحان وہاں پر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم فلاں کی جگہ پر ہوتے تو بڑے ایماندار ہوتے ہیں. آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں آپ ایماندار کیوں نہیں جنت میں بہت ساری رہیں جاتی وہ جو شخص کھیت میں ہل چلا رہا ہے ایک راہ وہاں سے بھی جنت میں جاتی وہ جو کسی گاڑی کا کہ ٹائر کو پنکچر لگاتا ایک راہ وہاں سے بھی جنت میں جاتے وہ جو بھٹے پر اینٹیں بنا رہے ایک راہ وہاں سے بھی جنت میں جاتے تم وہاں سے جنت میں کیوں نہیں جاتے جس جگہ بھی ہم ہیں وہاں اپنی مرضی سے نہیں یہ بات بڑی طے کوئی ہمیں اس جگہ لے کر آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں جو امیر ہے وہ کسی کے امیر بنانے سے امیر بنا ہے اور جب وہ چاہے گا وہ غریب کر دے گا وہ انہوں ہوا اغنا وقنا اور یہ بات یاد رکھو کہ وہی وہ امیر بنا اور وہی وہ غریب بناتا وہ انہ اگحا کا وہ اب کا اور یاد رکھو وہی ہنساتا اور وہی رولاتا بعض لوگ بازار ہنستے ہوئے معلوم ہوتے لیکن اندر سے رو رہے ہو تبسوں میں ایک پردہ جس کے پیچھے ان کا رونا مستور ہے تو اللہ تعالی نے جس شخص کو جہاں رکھا ہے وہ سوال بھی اس سے اسی چیز کے بارے میں کرے گا اسی فیلڈ کے بارے میں کرے گا اسی عہدے کے بارے میں کرے گا اسی ذمہ داری کے بارے میں اب جو روٹیاں پکانے والا ہے تندور اس کی اپنی مانداری اور بےمانی وہاں کی ایمانداریاں اور بےمانیاں الگ ہیں پنکچر لگانے والے کی الگ مکینکوں کی الگ بےمانی اور ایمانداری ہیں دکاندار کی الگ ہے مولوی کی الگ ہے کپڑا ناپنے والے کی الگ ہیں. جو آدمی جس پیشے میں لگا ہوا ہے اس پیشے کی ایمانداری کیوں اختیار نہیں کرتا اور اس پیشے کی بےمانیوں سے کیوں نہیں بچتا جنت میں تو ہم ایسے ہر کوئی جاننا چاہتے ہیں. یہ بڑی طے بات ہے کسی سے بھی پوچھ لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا اور مرے بغیر جنت میں جا کوئی نہیں چلتا جو زندہ چلا گیا آسمان پر اسے واپس بھیجا جائے گا مرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مریں گے اور براستہ کب ہی جائیں گے اگر کوئی چھوٹ ہوتی مرے بغیر جنت میں جانے کی تو چوتھے آسمان پر ہیں تین آسمان باقی چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں واپس آنا ہے جنت ہم میں سے ہر ایک جنت میں جانا چاہتا یہ بات طے ہے لیکن مرنا کوئی نہیں جاتا رنگ پیلا پڑ جاتا موت کے نام کسی سے کہہ دے موت کی بات تو کہتے خدا نا خاصتاف کیوں بھائی یہ ایک فطری پروسیس ہے ہر چیز کو تم مرتے بھی دیکھتے اپنے ساتھیوں کو آگے تم نے بھیج دیا اپنے اباؤ داد کو بھیج دیا تمہارا دل مانے یا نہ مانے یہ کنویئر تو اسی طرف جا رہی ہے دن اور رات قبر کی سیڑھی ہیں اور ہم قبر میں اترتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہم ایسے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ نیک تو ہو جائے مگر نہ وہ کوئی چیز چھوڑے نہ اسے کوئی عادت چھڑوائی جائے اور نہ اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالی جائے کوئی ایسا تعویز ہو کہ بندہ چوبیس گھنٹے میں نیک ہو جائے ہم اس مشقت سے نہیں گزرنا چاہتے تیرہ سال کی مشقت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں معلم ہیں مرشد ہیں تیرہ سال کی مشقت ہے جس میں نفس کو قابو دلایا ہم اس مشقت میں سے نہیں گزرنا چاہتے ہر ایک تمنا کرتا ہے اللہ نے فرمایا ولا تمنا و معافول اللہ کمال بعد جن چیزوں میں اللہ نے تم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو عورت سر کے بیٹھ جائے کاش میں مرد ہوتی یا مرد رونا شروع کر دے کاش میں عورت ہوتا صبح سے لے کر دس بجے تک سوتا گھر میں چار بجے کے ڈیوٹی پہ نہ جاتا سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کو عورت بنایا وہ عورت کی ذمہ داریاں ادا کرے اور جنت میں چلی جائے جس کو مرد بنایا وہ مرد والی ذمہ داریاں ادا کرے اور جنت میں چلا جائے جس کا جو پیپر ہے اس کو حل کرے آپ دیکھتے ہیں اسکول میں جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے اور ٹائم ٹیبل امتحانات کا ہوتا ہے تو ایک کلاس کا میتھ کا ہوتا ہے دوسری کا انگریزی کا ہوتا ہے تیسری کا اردو کا ہوتا ہے مختلف کلاسوں کے مختلف جو ہے وہ پیپر ہوتے ہیں اب جس کا انگریزی کا وہ کہ جی جب اردو کا آئے گا تو پھر میں بننے ٹھپ دے گا جو تیرے سامنے پیپر ہے اس کو حل کرو اگر پاس ہونا ہے یہاں بننے ٹھپو مزدور کہتا میں اگر انجینئر ہوتا تو بڑا ایماندار ہوتا اور ٹھیک مٹیریل ڈرواتا پورا یہ لوگ دیکھو بےمانی کر رہے ہیں مٹیریل میں گربر کر رہے ہیں. تو بھائی تیری اپنی جو مزدوری ایک مزدور کی ایمانداری اور بےمانی ہے تم اس کو پورا ادا کرو تاکہ تم اپنے دعوے میں سچے ثابت وہاں تو تم بیمانی کرتے ہو تو جو شخص جس جگہ ہے اس کو اللہ نے رکھا ہے اور اس جگہ اس کا امتحان ہے اگر اللہ نے اس کو انجینئر نہیں بنایا تو انجینئر والے سوال بھی قیامت کے دن اس سے نہیں کرے گا اس کو جو عہدہ دیا اگر مزدور بنایا تو سوال مزدوری کا ہوں۔ اگر کوئی پنکچر لگا رہا ہے تو اس سے اگر سوال ہوگا سیمٹ کا نہیں ہوگا یہ ہوگا کہ تُو نے پنکچر ٹھیک لگایا کیوں نہیں کیوں بےمانی کی ایک شریف آدمی کو کیوں خراب کی ہے جو دکاندار ہے اس سے سوال ہوگا ملاوٹ کیوں کی آپ کسم جھوٹی کا کہ جب وہ کہتا ہے کہ جو جس جگہ میں سوال اسی سے اسی فیلڈ کے بارے میں کروں گا لا یو اللہ نفسا الا ما آتا اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کو دی ہے صلاحیت مال استعداد اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے چھڑوایا بھی کچھ نہ جائے کوئی بری عادت چھڑوائی نہ جائے اس لیے کہ وہ نفس کو مرغوب ہے اور نیک بھی ہم بن جائیں آپ کو پتا ہے جب آپ گاڑی کو پینٹ کروانے جاتے ہیں تو پہلے وہ پہلے والا اتارتے اور ایک مال سے اس کو صاف کرتے پھر اس کو پٹین لگاتے پھر ایک کوٹ ہوتا ہے پھر دوسرا کوٹ ہوتا ہے اس کا نام ہے تسکیئر پہلے زنگ کو اتارو زنگ کے اوپر رنگ لگا دیا جائے تو ہو سکتا ہے مسفے کے دھکے کھا کے گا گاڑی گا جب یہاں آئے تو اترا ہوا ہو اس لیے کہ اس کا امتحان بھی مسفے میں ہی ہو جاتا سب سے پہلی بات جو ترتیب اللہ نے مقرر کی ہے یتلو علیہ آیاتی و ان پر قرآن کی آیات پڑتے ہیں اور ان کو صاف کرتے یہ ریگمال لگ رہا ہے قرآن کے ریگمال سے بری آتوں کا سفایا کرنا پہلے میل کو چال اتار نہیں ہم برتن دھوئے بغیر اس میں سالن ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ نے سالن یہ جو ایمان نام کی چیز ہے یہ سالن سے بھی بے بکت آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دھوئے بغیر ڈال دے گا آپ کے اندر سب سے پہلی چیز یتلو علیہم مایاتی قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے وایو ذکیم تزکیہ کرنا دھونا ہے صاف کرنا ہے پھر و اللہ محمل کتاب پھر کتاب اور حکمت اندر ڈالنی پہلے اندر صفائی کرنی مزین کرنا جگہ اور وہ کس کے ذریعے قرآن حکیم کے قرآن حکیم جو تزکیہ کرتا ہے وہ ہر بندے کا جس جگہ وہ ہے اس جگہ کرتا ہے غریب ہے تو غریب کو بتاتا ہے کہ تیری غربت تیرا امتحان ہے تیرا اپنا آپشن نہیں ہے کہ جو چاہے غریب ہو جائے جو چاہے امیر ہو جائے کوئی بھی غریب نہیں رہنا چاہتا ہر بندہ امیر ہونا چاہتا جو بھی یہاں آیا امیر ہونے کی لالچ میں اگر غریب ہی رہنا تھا تو پاکستان میں نہیں غریب رہ سکتا لیکن یہاں آ کے بھی دو وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے کی نصیب نہیں ہے لوگوں کو آئے تھے امیر بننے کے لیے اپنی مرضی سے کوئی غریب نہیں اور اپنی مرضی سے کوئی امیر نہیں ہے یہ دوسری بات ایسی ہے جس میں کوئی شک پڑتا ہے پہلی بات تو یقین ہے اس لیے کہ ہم ڈیڑھ ساری چیزوں کو جب بھی مار بیٹھے مگر امیر نہیں ہوئے تو اس پہ تو تھوڑا سا دل ٹوکتا ہے کہ واقعی یار یہ کوئی مرضی کی چیز نہیں کوئی چھکا لگ جائے تو لگ جائے لیکن امارت کے بارے میں ہمیں زوم ہوتا کہ میں تو اتنا پڑھا ہوں فلاں فلاں ڈگری لی ہیں گرین کارڈ لے کے آیا ہوں اس میں تو میری اپنی کنٹریبیوشن ہے یہ تو میری اپنی کمائی ہے لیکن یہ جو کچھ تم سیکھے ہو یہ تیری ہارڈ ڈسک کس نے بنائی کیوں سیکھے ہو جو کورسز کیے ہیں کیوں کیے یہ کیپیسٹی کس نے عطا کی یہ وسائل کس نے دیے اور اگر وہ چاہے ساری صلاحیت ہوں آپ یہیں کا واقعہ ایک صاحب ہے ٹھیک ٹھاک عہدے پہ ایک دن بیٹھے بیٹھے بات ہو گئی رات کو تو بتا رہے تھے میرے پاس, ہے میرے پاس یہ بھی ہے میرے پاس یہ بھی ہے میرے پاس یہ بھی ہے تو کس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہتا کیا کرنے لگا سیا کئی محنت کیتی ہے رب تو روٹی نہیں دینا ایک ڈنگ دی میری اپنی کمائی میری اپنی محنت اتنے سال سے لگا ہوا رب تو مانگے گی روٹی بھی نہیں دیتا یہ رات کی بات ہے صبح آفس گئے ہیں سر کو درد ہوا ہے ہاسپٹل گئے ہیں برین میں ٹیومر ڈائیگنوز ہوا ہے کینسر ہے دماغ کا امریکہ تک دھکے کھائے ہیں انہوں نے کہا جی یہ لا علاج وہ جو کچھ اکٹھا کیا تو وہ سارا بھی لگ گیا بندہ بھی مر گیا ہمیں یہ شا ہوتا کہ ہم نے بڑی ڈگریاں کی ہیں اور فلاں کیا ہے فلاں ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوالیفائیڈ لوگ ڈھکے کھا رہے ہمیں کا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کسی نے ہمیں رکھا ہے وہاں ورنہ ہر نوکری والے کے پیچھے جتنے ہاسد لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو وہاں ٹکنے دیتے یعنی ایک دفعہ نوکری پہ آدمی لگ گیا تو آپ سمجھیں بات ختم ہو گئی اتنے حسد کرنے والے لوگ ہیں اتنی اس کی شکایتیں کرنے والے لوگ ہیں جو جل جل کے مر رہے کل منہ تو بے یہ روٹی کھا کیوں رہا آپ کی پروموشن ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کی نیندیں رات کو اڑ جاتی ہیں آپ کو پتا وہ من شرح نظاہ کون ہے جو آپ کو حسد کی شر سے بچا رہا ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو فرمایا فعمل انسان و اضا مبتلا ہو رب ہو جب اللہ کسی انسان کو ابتلا میں ڈالنا چاہتا ہے مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے ابتلا مصیبت کو ہی کہتے ہیں فماں فعمل انسان و اضا ماں ابتلا ہو رب ہو تو اس کو اکرام عطا کرتا ہے کرامت دیتا ہے اور نعمت عطا کر دی بندہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي اور وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی بڑا چکیا رب نے کیا کہہ رہا ہے رب نے ربی آکرمن مجھے رب نے کرامت عطا فرمائی بات اس کی سچی ہے لکاتا پگلے یہ کرامت نہیں یہ امتحان ہے کرامت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا یہ عزت تھی یا ذلت تھی, تھی تیری یہ تو تمہیں اٹھایا گیا ہے کیا پتہ کیوں اٹھایا گیا ایک بندہ ایک بہت اونچے پلازے پہ چڑھ جائے مگر اوپر سے چھلانگ مارنے کے لیے نہیں خودکشی کرنے کے لیے تو وہ فخر کر سکتا ہے میں فلاں پلازے پہ چڑھا ہوں وہ اس کی موت جتنا اونچا چڑھے گا اس کی موت اس لیے فرمایا لا یا کار راجلو مینال حصیر کوئی آدمی چٹائی سے نہیں گرایا جا سکتا بل یورفا اوپر اٹھا کے نیچے پھینکا جاتا ہے تمہیں اوپر اٹھایا گیا تمہیں کیا پتہ کس نے پھینکنے کے لیے اٹھایا جب تک ملے نہ تب تک کھونے کا غم پتہ نہیں چلتا آدمی جب مل کے وہ چھین لیتا ہے اس سے بہتر تھا کہ ہوتا ہی نہ نہ ہوتا تو یہ جو کھونے کا دکھ ہے یہ تو نہ, نہ ہوتا نوکری ملی خوشی لسٹ آئی آٹ اٹیک بندہ مر گیا اس سے بہتر تھا نا نہ ملی ہوتی بچہ پیدا ہوا بڑی خوشی مر گیا کمر ٹوٹ گئی حالانکہ تیرا اپنا تو نہیں تھا نا کسی نے دیا کسی نے لے لیا کسی کی چیز تھی نا غم والی کیا بات ایک دن یہ تیرے پاس نہیں تھی تو اپنے آپ کو واپس اسی جگہ لے جا تو وہ بھی دن تو تھا نا تھی نہیں میرے پاس چار دن اس نے دیا کھیل لیا ہے پھر واپس لے گیا اس کا شکر چیز تو اس کی ہے نا مال چیز کس کی اللہ وہ وقت جا کرو جب کچھ نہیں آج ہے شکر ادا کر کل لے جائے تو بھی اس کی چیز تو وہ کہتا ربی آکرمن مجھے رب نے میرا اکرام کیا ہے مجھے اعزاز دیا ہے مجھے ایک اسٹیٹس دیا سوسائٹی کے اندر رب نے دیا بات اس کی بظاہر تھی دوسرا آدمی وہ اماں ایزا ماں ابتلا ہو فقا رزقا پھر اسی بندے کو جب اللہ ابتلا میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا رزق ناپ کے دینا شروع کر دے فقا قدر ہوتا ہے نا اندازہ کرنا اندازہ لگا کے دیتا ہے پھر پہلے بغیر حساب دیا تھا اب اندازہ لگایا کہ اس فیملی کا جو ہے وہ ایک وقت کا خرچہ جو ہے وہ چار کلو آٹا ہے تو چار کلو آٹا دیا فقا دارا اس کا ناپ کر دیا جتنا چاہیے فیول اور ابھی کہتا ہے رب نے مجھے رسوا کر پھر بھی کیا کہہ رہا ہے رب نے دیکھیے اب وہ منصوب کس کی طرف کر رہا ہے غربت کو بھی امارت کو بھی منسوب اللہ کی طرف کر رہا ہے ربی احان میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا میری احانت کر دی مجھے سستا کر دیا ریا کل ہر کسی یہ بھی امتحان ہے وہ بھی امتحان ہے. نہ وہ کرامت تھی نہ یہ احانت پیپر ہیں عمارت میں رکھ کے آزمائے گئے ہو وہاں کیا کرتے ہو اگلا پیپر تمہارا غربت کا آ ہے دس بارہ سال اولاد نہ دے کر بھی اس نے آزمایا کیا کرتے ہو روٹی ملتی رہے تو کتا بھی دوسرے در پر نہیں جاتا ملتا رہے تو, تو رب کے در پر بیٹھا تو کیا کمال ہے مزہ تو تب کہ نہ ملے اور تو یقین کے ساتھ بیٹھا رہے کہ در یہی ہے۔ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہی ایک کھڑکی ہے جہاں پہ اکامے کے لیے ہم نے جمع کروانے پیپر تو بندہ دو گھنٹے نہ آئے کھڑکی پر تو بندہ یقین کے ساتھ بیٹھا رہتا کہ کھڑکی یہ ایک ہے اور جس کو پتا نہیں ہوتا پہلی بار جاتا بےچارا کبھی ایک کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی دوسری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دوسری کے زیارہ والی پہ کھڑا ہو کے پہنچ بھی جائے وہاں پہ تو اٹھا کے پیپر رکھ دیتا ہے کہتا وہ دوسری شباق جو ہے نا اس پہ جاؤ وہ اقامے والے یہ زیارے والے کیا حاصل ہوا اسے بارہ سال دس سال بیس سال نہ دے کے بھی آزمایا اسے اور یہ مت سمجھو کہ تیرے ایسا ساتھ سے واقف نہیں وہ ان تانوں سے واقف نہیں ہے جو اپنے عزیز و اقارب تمہیں دیتے وہ سب سے واقف اور تیرا امتحان ہے تیری ریڈنگ ہے تمہیں چیک کیا جا رہا تم کیا کہتے ہو آپ کی مرضی گھر سے شروع ہوتی ہے بات ماں باپ سال دو سال کے بعد اماں کو فکر شروع ہو جاتی ہے بیٹے کو دوسری شادی کروانی ہے اب عورت کا دورہ امتحان ہے ایک تو یہ عذاب ہے اس کے یہاں کے اولاد کوئی نہیں اولاد کے نہ ہونے کا غم جتنا مرد کا رہا اتنا عورت کو بھی ہے بلکہ عورت کو زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جب تک اولاد نہ ہو محفوظ نہیں سمجھتی اولاد ہو تو وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاؤں جم گئے ورنہ اسے یہ ہے یہ کسی وقت بھی اما کا پریشر زیادہ ہو گیا تو یہ ون ٹو تھری مجھے کر دیں گے اور دوسری لے آئیں گے اس کو روٹی بھی نہیں لگتی مکھن بھی کھائے تو نہیں لگتا اب یہ دو راضاب شروع ہو گیا مطالبے رہے ہیں فلاں بھی کہتا ہے فلاں بھی کہتا ہے اب اس بےچاری کا دوہرا امتحان ایک تو مرد کا بھی احسان ہو گیا کرما والی ہے مجھے سارے کہتے ہیں کر لو فلاں بھی رشتہ لے کے مجھے ایم بی اے ای عورت ملتی ہے مجھے فلاں لیڈی ڈاکٹر کا رشتہ میں لیکن دیکھ میرا کمال دیکھ میں نہیں کر رہا احسان شور کا احسان بھی اس اولاد نہ ہونے کا غم بھی اسے اپنی جگہ پر گاروں کی نظریں جو کہتی ہیں وہ, وہ بھی دیکھتی ہیں امتحان پھر دے کے بھی دیکھتے ہیں جلو اب کیا کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں امتحان ہیں اسے امتحان کی نظر سے دیکھیں امتحان کے طور پر لیں اور جو پیپر آپ کے سامنے ٹک کے کریں غریب ہیں تو غربت کو اس طرح فیس کریں کہ ایک بندہ مومن کے شایان شان امیر ہیں تو اس طرح امیروں جس طرح حضرت سلیمان بھی امیر ہیں حضرت داود ایک وقت بکریاں چرا رہے ایک وقت بادشاہ بنے ہوئے امتحان فرماتے ربی لے یا بلوانی دیکھیے وہی آیا ہے وہ بلا پھر آئیے لے یا تاکہ وہ مجھے آزمائے میرا امتحان لے جب سلیمان علیہ السلام کے عدالت میں ایک آدمی اتنا علم والا ہے کہ وہ بلقیس کے تخت کو پلت سے چپکتے لے آیا ہے پلمبا رہا مستقر رندہ جب اس کو اپنے پاس پڑا دیکھا کالا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں کیوں ہے لے یا بلوانی مجھے آزمائے میرا امتحان لے اکفر ام میں شکر کرتا ہوں کہ میں کفر کر نبی کا بھی امتحان ہے کہ نہیں وہ منشا کرا ما یشکرو لنفس جس نے یہ باہر چلے جائیں جی بچے لے کے آپ بھی باہر ذرا چلے جائیں تاکہ وہاں بھی ڈسٹرب کوئی نہ ہو تاکہ آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں یہ امتحان نہیں ہے اب کسی کی اولاد نہ ہو تو کیا اس پر بھی وہ شکر کر سکتا ہے مسئلہ تو یہ ہے جب امتحان یہ ہے صرف دو رویے دیکھنے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے تو مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کی یہاں اولاد نہیں ہے تو کیا وہ بھی شکر کر سکتا کہہ سکتا کہ اللہ تیرا شکر ہے جی کہہ سکتے اللہ تیرا شکر کیوں تو مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے شاید میرے بچے ہوتے ان کی لالچ پہلے تو میں چار سلینڈر ہوں نا پھر ہو سکتا آٹھ سلینڈر ہو جاتا لالچ بڑھ جاتی شاید میں حلال کی حدود کا خیال نہ رکھ سکتا میں ان کی خاطر حرام میں مبتلا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہے تو نے مجھے اس سے بچایا تو نے دیکھا میں صمتحان کے قابل نہیں تو نے مجھے وہ پیپر ہی دیا سلیبس میں سے نکال دیا تمنا کی تو کیا کی؟ جب کسی کے بچے کو قرآن پڑھتے دیکھ دل میں تمنا ہوئی میرا بیٹا بھی اگر ہوتا حافظ بنا میں اسے فلاں بنا رہا ہوں. میں اسے عالم بناتا میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا ڈاکٹر بھی ہوتا حافظ بھی ہوتا تو بیٹا ہو یا نہ ہو آپ کو آپ کی نیت کا اجر مل رہا کہ غریب صرف نیت کرے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کا اضر اس کو دیتا انت اور ہو سکتا کہ فزیکلی اس کے پاس ہوتا تو وہ نہ دیتا اس نے کہا کہ بلند ہو تو کھلے تم پہ زور پستی کا بڑے بڑوں کے ڈگمگائے ہیں قدم کیا کیا یعنی تمہیں پتہ نہیں ابھی ہے پستی پہ ہونا اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ پستی کے اندر زور کتنا ہے ذرا اونچی جگہ جا کے گر کے دیکھ کیسے کھینچتی ہے اپنی طرف ابھی پیسے غریب کو پیسے کا زور کوئی نہیں پتا کہ تیرا اتنے پیسے ہیں پھر بھی کنجوس ہے پیسے جتنے زیادہ ہوتے چلے جاتے میگنیٹ بڑھتا چلا جاتا ان کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے کانٹا اتنا زیادہ گہرا لگ جاتا ہے نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو سکتا کہ غریب کے پاس ہوتا تو نہ دیتا ابھی تو صرف نیت کر کے اجر لے لیا اس نے بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے سالی کا دور تھا ایک بندہ یہ جو سویٹ سینڈ ہے وائٹ سینڈ سفید ریت کا پیلا تھا اس کے پاس سے گزرے تو اس کو دیکھ کے آٹا یاد آیا رزین ادھر منتقل ہو گیا تو کہنے لگے اللہ اگر میرے پاس اتنا آٹا بھی ہوتا تو میں تیری راہ میں تقسیم کرتے اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ آپ کی امت کے فلاں آدمی کو بتا دیجئے آپ کے اللہ نے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا اور جب دے دے تو پھر آدمی اس کو سنبھال کے رکھے پھر اس کا شکر ادا کر کہ اللہ تو نے میرے اوپر اعتماد کر کے ایک بندہ میرے حوالے کیا ہے یہی ذمہ داری لاگ گی نے پہلے کیا ذمہ داری تھی بچاؤ اپنے آپ کو اب اللہ نے دو تین اور دے دیے اب ان کو بھی بچاؤ یہ بڑا امتحان ہے ایک آدمی ڈوب رہا ہو تو ایک تو یہ کہ خود اپنے لیے ہاتھ پاؤ مارے ایک یہ یا ساتھ دوسرے دو تین جو جا رہے ہیں ان کو بھی بچایا اللہ تعلی میرے اوپر اعتماد کیے تو نے ایک امتحان میں ڈالا میری مدد فرما میں انشاءاللہ ان کو جنت میں لے کے آؤں گا پوچھا جائے گا وہ کہاں ہے میں نے تین چار تمہیں دیے کہاں چھوڑا ہے وہ پتہ چلا وہ تو دوسری طرف چلے گئے کل لوگوں میں رہا ان چڑوا پلٹ کے آئے بندہ پوچھو بکریاں کدھر ہیں وہ تو ڈوب گئی ہیں اچھا تم ان گوٹھا اٹھا کے کیا لینے آئے ہو یہاں کلو کم تم سب چروائے ہو کلو راہ ان مشکول اور ہر چرواہے سے پوچھا جاتا کہ اس نے کیا حصر کیا ان چیزوں کا جو اس کے حوالے کی گئی تھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ گنتی میں پوری ہیں کہ نہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیٹ بھی ان کا بھرا ہوا کہ نہیں بھرا ہوا جب چرواہ لے کے آتا ہے بکریاں واپس تو مالک گنتی بھی کرتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ پیٹ بھی ان کے بھرے ہوئے یا نہیں بھرے ہوئے اور تھنوں پہ ہاتھ مار کے دیکھتا ہے دودھ بھی ہے کہ کوئی نہیں چوہا ہے کہیں پر اس کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے بیچارے کی کہ یہ بھی خیال رکھے کہ بکری چنگا نہ جائے دودھ نہ لوٹ دودھ نہ پی جائے کتنی ذمہ داریاں ہیں چروائے کی اولاد کی گنتی بھی اس کو کے حلال پیٹ کا خیال بھی رکھنا ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی صلاحیتیں کہیں اور ضائع نہ کرتے ٹھیک جگہ پہ استعمال امتحان ہے کہ نہیں یہ نہ ہونے سے بڑا امتحان تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے اور ہمیں وہ پیپر حل کرنا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے آدمی بیٹھا ہو پرچہ دینے کے لیے اگلے والے کا پرچہ اسلامیات کا ہے پچھلے والے کا انگریزی کا انگریزی والا جو ہے وہ اچھل کے اس کے شانوں کے اوپر سے دیکھے بغلوں کے نیچے سے دیکھے اور کہے یہ سوال مجھے آتا ہے جو تیرے پاس ہے یہ فلاں صورت بھی مجھے آتی ہے جو یہاں آئی ہے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا بھائی جو تیرے ہاتھ میں پیپر ہے ڈھائی گھنٹے بعد انہوں نے واپس لے لینا میاں اس کو حل کرو تم پچھل اچھل کر کہتے ہیں میاں نواز جی والی جگہ پہ میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا مجھے آتا ہے وہ پیپر اور پتا نہیں اس جگہ تم ہوتے تو تم کیا کرتے ابھی اب تمہیں اندازہ نہیں ہے ان مجبوریوں کا جو وہاں جا کے لاحق ہوتی ہیں نیچے آدمی بڑے مظاہرے کرتا اور بڑا مسلس تیار کرتا ہے لیکن جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مسائل کیا ہیں وہاں اسی طریقے سے جہاں آپ کو اللہ نے ایک گھر کے اندر میاں نواز شریف بنایا ہوا ہے یہاں کیوں نہیں کرتے تم چودہ کروڑ کو تم ٹھیک کر دو گے ایک تم سے ٹھیک نہیں ہوتی یہاں وہ اختیارات استعمال کیوں نہیں کرتے جن کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے ولا کس الما قانو یا جو وہ کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو درستگی اس طرح ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنا جائزہ لے وہ جس مقام پر کھڑا ہے اس جگہ اپنے آپ کو درست کرے ہم نے درست کرنا ہے اپنے آپ کو تو درست ہونا ہے خود با خود نہیں ہونا بندہ پورا پرانے حکیم پڑھ لے درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو درست کرنا شروع نہ کرے کتاب تو ہدایت دیتی ہے نا گائڈ کرتی ہے مینول کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نمبر کی چابی لگا کے فلاں پورزے کو آپ کھول سکتے ہیں آپ آپ اس گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے روزانہ صبح شام پر اس کو سترہ نمبر کی چابی سے کھولو اس کو سترہ نمبر کی چابی سے کھولو کھل جائے گا وہ اسکرو رات دن تلاوت کرتے رہو جب تک اس اسکرو کو کھول کے صاف نہیں کرو گے نہیں صاف ہوگا اور ہر آدمی نے اپنے آپ کو خود ہینڈل کرنا ہے خود مینیج کرنا ہے ہر آدمی کے پاس اس کا اپنا پاس ہے کوئی دوسرا اس کو مینیج نہیں کر سک باپ کا اپنا ہے بچے کا اپنا ہے اس لیے کہا گیا کہ جبر کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو کبھی بھی ہینڈل نہیں کر سکتے بچے کو امادہ کریں اس چیز جب آپ اس کو امادہ کر لیں گے اس کے پاس اپنا پاس ہے پھر وہ اس کو کرے گا مینیج کرے گا ورنہ اس نے اپنے آپ کو لاک کیا ہوا ہے اولاد کو بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے جبر نہیں ہو سکتا آرگو کریں دلائل دیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ درست ہو وہ خراب بھی آہستہ آہستہ ہوئی ہے ایک دن میں نہیں ہوئی ٹھیک بھی آہستہ آہستہ ہو کسی نے اتارا ہے پردہ تو آہستہ آہستہ اتارا ہے برکہ چادر بنا ہے چادر دوپٹا بنی ہے دوپٹہ پٹی بن گیا ہے پٹی بھی غائب ہو گئی ہے یہ لتر کب ان طبق تم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاؤ گے اور نیچے بھی اسی طرح اب پھر وہی پروسیس ہوگا ایک رات میں جون تبدیل کوئی نہیں ہوتی محنت مانگتی اور اپریسیشن اگر اس نے اپنے آپ کو 0.5% بھی ٹھیک کیا تو آپ کا کام ہے کہ اس کی تعریف کرنا بڑا فرق آ گیا آپ کے احساس ہوگا کہ بھئی واقعی کسی کو احساس ہے کہ میں نے اس چیز کو درست کیا اب وہ اپنے آپ کو اور تھوڑا سا اور تعریف کریں اور تھوڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایسے ہی تعریفوں سے بھر دیا وہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں و وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام وَالَّذِينَ لذین لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کون لوگ ہیں تتجافا جو نوبان المباج ان کی کروٹیں ترستی رہتی ہیں بستر کو در اون رب خوفما اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے پکارتے رہتے دار کس کا ہے اپنے عملوں کا ہے تمام کس چیز کی ہے پھر کے سوا اور دار کوئی نہیں لب ملنا وہیں سے جو ملنا اس طرح فرمایا قلیل من مینا ما مایا راتوں کو بہت کم کروٹ رکھتے ہیں وہ بل اسہار اور سیری ہوتی ہے تو استغفار کرنے شروع کرتے ہیں. رات کا قیام ہے استغفار کس پر ہو رہی ہے کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی گنا نہیں کیا لیکن انہیں احساس ہے کہ جتنا رب کا حق ہے اتنا ادا نہیں اللہ معاف کر یہ ہیں اللہ زین نہ حق کا تلاوت جو قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے میڈل کیا ہے سورہ بکرا میں آٹھ سال لگائے سورہ بکرا پڑھنے میں میڈل ہو گیا کہ نہیں ہو کیا پڑھا ہے سورہ بکرا میں جو پڑا ہے سورہ بکرا کے اندر جن جن خرابیوں کی مذمت کی گئی ہے وہ ساری صاف کر دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹوٹل اور جن جن خوبیوں کی تعریف کی گئی ہے ساری کی ساری اپنے اندر لے لی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ پیپر پاس کیا ہے جب دیکھا اب سورہ بقرہ کے اندر گنوایا گیا کوئی عیب میرے اندر نہیں اور کوئی ایسی چیز میں نے چھوڑی نہیں جس کی اللہ نے تعریف کی اور میں نے اپنا ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں تہلیا کہتے ہیں زیور کو پہلے صفائی ایب ہٹانا ایک آدمی کے کپڑوں پہ اگر گندگی لگی ہوئی ہو کوئی گوبر لگا ہوا ہو کوئی اور چیز لگی ہوئی ہو اور اوپر وہ مسک والی اتر بھی مل لے تو بھی کیا ہوتا دیکھنے والا کیا دیکھ کوئی میں ملانے کی کوشش کرے گا اس بندے کو جو کے سامنے نظر آ رہا ہے گوبر ہو بے شک وغیرہ بڑی مہنگی اتر لگائی ہوئی دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل پہلے اس گوبر کو صاف کرو پہلے یو ذکیم تسکیہ کرو صاف کرو مانجا لگاؤ پھر تہلیہ ہے یو اللہ محمد کتاب اب کتاب ڈالی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ لگ رہی ہے تو آٹھ سال لگے ہیں سورہ بقرہ پہ عمل کرنے میں تو سورہ بکرا ان کے چلنے پھرنے میں بھی آ گئی ان کے لین دین میں بھی آ گئی ان کی بول چال میں بھی آ گئی یہ وہ بات ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ کاری نظر آتا ہے اصل میں ہے قرآن وہ چلتا پھرتا قرآن جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں ان کی سیرت بتائیں لوگ جاتے ہیں باتیں بتائیں ان کے بارے میں تو ہیں اللہ تقرل قرآن تم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہوا قرآن تو ہم پڑھتے تو فرماتیاں کانا کھولو کہ القرآن قرآن ہی تو ان کی سیرت جو اس میں پڑھتے ہو وہاں ہم ان میں دیکھتے تھے تو چلتا پھرتا قرآن تو ہمیں جو عیب لگے ہوئے ہیں پڑانے میں تکلیف تو ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں نفس کی رغبت ہے لیکن محنت کرنی پڑے اور پتہ کوئی نہیں کب کوئی پیپر لے لے اور بعد میں ہم کہیں کہ رب جی اے اللہ ہمیں واپس لوٹا لم الحن فیم ترکھ تو جو میں چھوڑ آیا ہوں اب میں جا کے نیک عمل کروں گا کل ہرگز نہیں انہا کلیمتن یہ وہ جملہ ہے ہوا قائل ہوا جس کو اب یہ ہمیشہ کہتا رہے گا برزخ میں قدم قدم پر ہر حال میں یہی کہے گا اللہ مجھے واپس جا تانی مرمائی سبھی یہی کہ. عربی بولے گا نا انگلطان تانیمرمائی صاحب فرمایا یو میں زکارول انسان اس دن انسان کو نصیت لگ جائے گی وہ انا لاؤ مگر نصیت کا فائدہ کیا ہے پیپر ہاتھ میں پکڑا کے ٹیچر کے اگر یاد آیا سوال کا جواب تو اب اس کا کوئی فائدہ تو نہیں نا غلام اساحق خان نے ایک بات کہی تھی اپنی تقریر میں کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے نا اس کو اپنے سر پر مار لینا چاہیے بندے کو یاد آئے نا کہ مجھے یہاں مکہ مارنا چاہیے تھا اس کو تو اب وہ اپنے سر پر مار لے جب پیپر دے دیا ہے تو اب نصیحت حاصل ہو تو بھی کیا سیا کے بعد جب آدمی گفتگو ہوتی ہے تو جب گفتگو کا گھر آ جائے تو پھر گھر والی بتاتی ہے آپ نے یہ جواب نہیں دیا بندے کو بڑا افسوس ہو واقعی ہے گل کرنی چاہیے چلو اب آئندہ جب کبھی موقع پھر وہ موقع نکالتا ہے وہ بات کرنے کے لیے لیکن سیانے میں نے پچھلی جگہ بھی کہا تھا کہ گل ویلے دی پھل موسم دی جب ٹائم ہو تو بات کی آپ نے تو اپنی جگہ پہ لگے اب ٹائم ہے بسم اللہ کر کے کورچنا شروع کر دیں جتنے کورچے گئے اللہ کا شکر ہے جو رہ گئے تو اگر پیپر لے بھی لیا اس نے تو بعض ٹیچر وہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے سوال کا جواب شروع کیا ہوا تو جتنا کیا ہوا ہے اگر اتنا ٹھیک ہے تو ٹیچر کو پتہ چل جاتا کہ جا ٹھیک رہا تھا. نمبر دے دیتے آپ نے وہ بستی والے کا سنا ہے کہ اللہ نے کہا تھا جس بستی کی طرف توبہ کر کے جا رہا تھا اس بستی کا فاصلہ ناپو اور جہاں گناہ کیے تھے اس نے اس بستی کا فاصلہ ناپو جدر قریب ہے وہ لے جاؤ جو بندہ ننانوے جس نے قتل کیے مولوی صاحب کے پاس گیا کہنے لگا جی میں نے ننانوے قتل کیے کوئی گنجائش ہے پادری کے پاس گیا اس نے کہا بالکل کوئی گنجائش نہیں تو اس نے کہا سنچری تو پوری کرو نا اس کو بھی مار دیا بخاری کہ حدیث اس کو بھی مار دیا سو پورا کر لیا پھر کچھ دنوں بعد اسے ڈر تو اندر بیٹھا ہوا تھا اب اسے ڈر محسوس ہوا پھر گیا کسی مولوی کے پاس شاید پلا لوگ کوئی پلا لوک میرا پلاکاری دے. اس نے کہا ہاں ہے اب بھی تو توبہ کر لے اب تو زندہ ہے. ابھی زندہ ہے امید باقی ہے توبہ کر لے مگر تو اس بستی میں رہ اس لیے کہ بندہ مارنے کی اب تمہیں عادت پڑ گئی ہے ایڈکٹ ہو گئے ہو تم ذرا سی بات ہوتی ہے اسٹال میں آ جاتے ہو بندہ مار دیتا دیکھو نا وہ مولوی جو مارا اس نے کتنی سی بات پہ مار دی پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے یہ انتہائی وائلنٹ کی طبیعت ہے یہ کسی وقت بھی کچھ تو کا کہ یہ بستی چھوڑ دو اس بستی میں چلے جاؤ جو اللہ والوں کی بستی اور وہاں یہ لوگ راہب جو ہیں وہ رہتے تھے اب نہ وہ کسی کے ساتھ بھلا کرے نہ کسی کے ساتھ برا کرے وہ اپنی اپنی سوچوں میں لگے ہوئے اپنے اپنے احتکاب میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ورد کریں جو تو اس میں چونکہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی وڑائی کا کوئی ہے ہی نہیں تھا اور ان میں تو ویسے بھی تھا کہ کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر لو تو انہوں نے کہا کہ اس بستی سے نکل جاؤ اب تم معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہو وہاں چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے چل پڑا رستے میں موت آ گئی موت تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کو لے کے کہاں جانا ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جن کا ٹکٹ ہوتا ہے ایک کلاس کا یا بزنس کلاس کا ان کا لانچ بھی اپنا ہی ہوتا ہے اور جن کا اکانمی والا ہوتا ہے ان کا لانچ بھی اپنا ہوتا ہے یہی حال جنتی کا ہوتا ہے وہ جو کفن پہنایا سب سے پہلے جو ڈیلیگیشن آتا ہے اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے وہاں بات طے ہوتی ہے دتوفہ ملائے کا تو ظالمین بڑے تند خوف فرشتے آتے ہیں گرفتاری ڈالنے کے لیے اگر کسی مجرم کے لیے فائل دیکھ کے حضرت اسرائیل ڈیلیگیٹ مقرر کرتے ہیں کہ بھائی کس قسم کے فرشتے بھیجنے آر تفا ملا کا تو طیبین ان کو وفات دیتے ہیں طیبین بین فرشتے بڑے خوبصورت بندہ دیکھ کے کہتا ہے چلو بھائی پاگ موڑے پہ رکھے چلو دل کرتا ان کے ساتھ جانے پہ تو وہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کفن وہ ساتھ لے کے آتے ہیں اور تمہارے کفن سے پہلے اس کو وہ کفن پہنایا جاتا جنتی کو وہ جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے اور اب دنیا کا کفن اسے نصیب ہو یا نہ وہ گاس کے نیچے اسے دفن کر دیا جائے یا کہیں وہ کارگل کی برف کے اندر دفن ہو جائے لیکن وہ جنت کا کفن اسے ملا ہوا دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سموم کا کفن ہوتا ہے اس کا اسٹیم کا ادھر سے رو نکلتی کے اس میں رکھ دی جاتی اب آپ نے اوپر بے شک زمزم والا اس کے اوپر ڈالا ہوا بگویا ہوا لیکن جو اندر ہے تکلیف تو اس کی ہو رہی ہے اصل چیز تو وہ ہے کفن بھی الگ ہو گیا مارنے والے فرشتے بھی الگ ہو گئے اب لے کے کہاں جانا ہے کس ٹرانزٹ لانج میں لے کے جانا وہ فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا جنت والے کہہ رہے ہیں جی ہم لے کے جائیں گے اس نے توبہ کر لی تھی جہنم والے کہہ رہے ہیں جی ہم لے کے جائیں گے سو بندہ مارا اس نے اشتہاری ہے پورا انہوں نے وہ فائل ساتھ اٹھائی ہوئی چوپا تھا اچھا وہ مسئلہ جناب گمبھیر ہو گیا اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہاں ریٹ دائر کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اس بندے کا کیا کرنا اللہ نے فرمایا جگہ ناپو توبہ کر کے جس بستی میں جا رہا تھا اگر وہ قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ اور جہاں گناہ کیے اگر وہ بستی قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ اور حدیث کے الفاظ کہیں اللہ نے وہ توبہ والی بستی کی زمین کو کہا کے سکڑ جاؤ ناپی گئی توبہ کی بستی قریب نکلی جنت والے اس کو لے گئے تو اگر معاملہ اس طرح کا کہ ہم لگے ہوئے ہیں اور وقت آ گیا تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ڈریا نیتوں سے ہی پہلا نہیں ملیا اللہ تعالیٰ پار کر دے گا اس کے کرم سے امید ہے لیکن بارل کرنا تو ہے نا اپنی برائیوں سے میں خود واقف ہوں دوسرا کوئی واقف نہیں میرے ای میل میں کیا ہے میرے پاس پاسورڈ ہے نا میں نے ڈاک چیک کرنی ہے نا کیا ہے نا میرے نفس کا پاسورڈ میرے پاس مجھے پتا ہے میری آنکھ اٹھتی ہے تو دیکھنے والے کو دوسرے کو نہیں پتا اس آنکھ میں کیا ہے یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے یا علم و الاعین وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانچ لیتا ہے جانتا ہے دیکھنے والے کہتا ہوں جی پہن دی نظر نال تک دہ جی اللہ کو پتا ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے یا اس بندے کو پتا ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہ کرما والی بھی پڑھ لیتی ہے نظریں عورت کے اندر نظر پڑھنے کی صلاحیت بہت ہے جس شخص کی عورت یہ کہے کہ فلاں بندے کو گھر مت لے کے آیا کرو ساتھ مت لے کے آیا کرو وہ شخص دیوس ہے جو اس کو لے کے آتا ہے اس کی عورت نے نظریں پڑھ لی اس نے نہیں پڑھی عورت کے اندر بڑی صلاحیت وہ باڈی لینگویج پڑھ لیتی جسے تم بھائی بنا کے گھر لائے اسے پتہ یہ لٹے رہا ہے وہ کہتی ہے روز اسے ساتھ لے کے کیوں آئے اور آپ کہتے ہیں جی میں جی بیوی بی دینا چاہتا کیوں جی دوست یار گھر لے کے آئی جاتا آؤ وہ نہیں دی ایسے بھی اکلماندات نے کہا تیرے ساتھ ہوئے تیرے دوستوں کے ساتھ ہوئے. وہ تیری خدمت کرنے کی تو دوست ہے نا لے جا ابراہیمی ہوٹل پہ جا کے انہیں کھلا آندی چکن آندی کھلا دوست تیرا تیری بیوی کا ہے وہ کیوں اس کی خدمت کرے ہاں اس کی سہیلیاں آتی ہیں ٹھیک ہے وہ کرے گی ان کے ساتھ جو بھی ایک صاحب نے تلاک دے دی ہے صرف اس بات پہ کہ جی میرا دوست آیا تھا اور یہ میک اپ کر کے نہیں آئے جی میری بستی کروا دی طلاق دے دیے بی اے کیا ہوئے بچی نے اسلامک نالج میں بڑی ٹاپ پر ہے وہ بچی جرم اس کا یہ اطلاق یہ بیٹھی ہے بچی بھی پیدا ہوئی اس کی ماں کے گھر آ کے. جرم یہ ہے میں نے کہا جی یہ کیوں کیا کہنے لگے جی وہ اپنی بڈی نڈے کو پردہ نہیں یہ تو ہے کہ اپنی دکھلاو میری دیکھو تو جرم ہو گیا کہ نہیں عورت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کسی کو ولی اللہ سمجھتے ہو عورت اگر کہتی ہے کہ شاہ جی کو گھر مت لے کے آیا کرو تو ظالم اس کو مت لے کے آیا جو عورت جانتی ہے تو نہیں جان تو نے دم کروایا نا بڑھی کو بڈی نے ماتھا پکڑنے کے انداز سے سمجھ لیا شاہ جی کون سا دم کر رہے ہیں تو اگر کہتی ہے نا اہندا میں نے دم کرانے نہیں جانا تو مت لے کے جاؤ پھر موٹی سرخی آ جاتی ہے جنگ میں پیر مریدنی لے کے فرار ہو گیا ساری گڑبڑ تم شروع کر تو یا لمخ خائنت اللہ وہ آنکھوں کی یہ جو بسارت آئی سائٹ کا مس یوز بھی نوٹ کرتا ہے ان ربی لطیف اللما ہے میرا رب بڑا لطیف اس سے کوئی چیز تم چھپا نہیں سک وہ باطن بھی ہے تیرا باطن کیا باطن ہے ہو باطن وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی تیرے اتنے اندر ہے وہ کہ تم کوئی چیز چھپا ہی نہیں سکتا کہاں چھپاؤ گے جہاں لے کے جاؤ گے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ظاہر و اتنا ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ انتل اول و فلاح قبلا کا اللہ تو وہ پہلا ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں وہ ان آخر و کا اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں وہ انتظاہر و فلا فوقا کا اور تو وہ سامنے ہے کہ تجھ سے زیادہ سامنے کوئی بھی نہیں تیرے وجود کی اتنی دلیلیں ہیں کہ کائنات میں کسی اور کے وجود کی اتنی دلیلیں کوئی نہیں اتنے ثبوت ہیں وہ ساگر صدیقی کہتا ہے میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے میرے مابود تیری پردہ نشنی کی قسم میں نے اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا وہ ظاہر انتظاہر فلا فوکا کا شہید اے اللہ تنا ظاہر تجھ سے ظاہر کچھ بھی نہیں ہے سورج کتنا چمکتا نظر آتا ہے مگر میرے رب کے وجود کی یہ نشانی ہے میرا رب اس سے زیادہ ظاہر وہ انت البا چنو فلا دون کا شاہی اور اے اللہ تنا اندر ہے اور کوئی چیز اتنی اندر ہم کب شروع کریں طریقہ کیا ہے قرآن کی تلاوت بسم اللہ کر کے شروع کر ٹھیک ہے جس چیز سے رب روکتا ہے طے کر لیں کہ میں نے رکنا ہے چاہے میرا نقصان بھی ہو جائے یہ نقصان نقصان نہیں ہے جس نقصان کو رب نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا نا مسئول پھر نقصان ہے نقصان ہی نہیں رہا تیری جو چیز جائے رب کی رضا میں رب خوش ہو جائے وہ چیز چلی جائے تو تیری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ رب کی رضا حاصل کر پھول ہے پھول پھول کی زندگی کا کیا مقصد ہے کوئی اسے توڑ لے سونگ لے کا بڑی سونی خوشبو ہے سبحان اللہ بس اس کا مقصد پورا ہو اب وہ اگر پھینک بھی دیا گیا ہے کچلا ہوا نظر آ رہا لوگوں کو لیکن وہ اپنا مقصد پورا کر کے گیا ہے اگر کوئی نہ توڑتا تو دو چار دن کے بعد اس نے ویسے بھی مرجا جانا تھا کہ نہیں مرجا جائے ٹھیک ہے نا بندے کے بدن کے گیارہ ٹکڑے نظر آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچلا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کو انہوں نے خوش کر لیا رضی اللہ عن خوش خشک لیا مقصد پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور مر تو ویسے بھی جانا تھا نہیں مرنا تھا جو ویسے مر گیا اس نے اس کو اس کا مقصد ختم ہو گیا جب تک اس کی موت رب کی رضا نہیں تو مر تو ویسے بھی جانا اگر اس مرنے سے رب راضی ہو گیا تو بازار لوگوں کو نظر آتا ہے کہ مصحب ابن عمر کو کفن نہیں ملا لنگوٹی چھوٹی تھی سر پر کھینچ کے کر دی گئی پاؤں پر گاس ڈال دی گئی لیکن وہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہوں نے رب کو راضی کر دیا تو مقصد پورا ہو گیا نا یہ مقصد ہے بندے تو تیرا نقصان بقاول شاعر کہ تچا بچا کے نہ رکھ اقبال کر تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ لوگ آئینے کو برت سنبھال کے رکھتے نا ذرا سے ٹھوکر لگتے تو ٹوٹ جاتا ہے اسے بچا کے نہ رکھ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ ساز میں اس نے بنایا ہی ٹوٹنے کے لیے یہ ٹوٹا تو چنگا لگتا ہے کنگی پٹی کر کے گلی کے نکڑ پہ کھلاؤ تار رہا ہو کسی کو تو چنگا نہیں لگتا سینا اللہ کی راہ میں چھلنی ہو تو اللہ کو اچھا لگتا یہ وہ زندگی جس کے بارے میں فرمایا لوگوں کو قیامت کو دوں گا اور شہید کو یہی پکڑا دی جاتی ہے اس لیے کیا آپ کو پتہ سودے دو قسم کے ہوتے ایک وہ ہوتے آپ سودا لے آتے ہیں اور ملباری کو کہتے کاپی پہ لکھ لو پہلی تنخواہ میں گی تو پھر دوں گا پہلی تاریخ اور ایک وہ ہوتا ہے ادھر پکڑاتے ہو ادھر لیتے ہو شہید کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ خون کا پہلا کترا گرتا ہے سارے گنا معاف ہو جائے قسم کھا کے فرمایا مرنے سے پہلے جنت میں جگہ بتا دیتا ہوں مقام دکھا دیتا ہوں یہاں جا رہے اکل و شعور کے ساتھ مرتا ہے اکل و شعور کے ساتھ برجک میں رہتا ہے وہ, وہ جو سورہ یا سین کے اندر وہ آدمی ہے کیوں مردوں میں پڑتے ہیں جس نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا قوم نے سنسار کر دیا موقع پر اس کو مار دیا تو اس نے کیا کہا کالا یا لئی تم یا بما بیما غفارا ربی وجال نی مل کاش میری قوم کو پتا چل جائے میرے رب نے مجھے بخش دیا میرا بڑا اکرام کیا مجھے بڑا پروٹ